نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال عز وجل كما ورد في سوره المائده انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا لاقوا له تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل كما ورد في سوره توبه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض اللہ علیہ وسلم وعن قال لا ولا ولا ولا, ولا الله اخوانا المسلم اخر مسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره التقواها هنا بيشير الى صدره سلاس مرات التقواها, التقواها هنا التقواها هنا التقواها هنا بحسب ملئی من الشر ان يحقر اخاہ المسلم كل المسلم على المسلم حرامن دموالما مسلم رحمه اللہ اللہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ اربعید نووی جو ہے اس کی پینتیسویں حدیث کے حوالے سے مسلمانوں میں باہمی اخوت باہمی خلوص و اخلاص باہمی حمایت اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس پر ویسے تو قرآن مجید میں بہت مقامات پر اس کی تاک موجود ہے میں نے صرف تین حوالے اس وقت قرآن سے پہلے آپ کو دیے سورہ حجرات نے فرمایا ان نمن مومن فاصل مومن تمام آپس میں بھائی بھائی واقعہ یہ ہے کہ یہ اخوت باہمی کا جو تصور دنیا میں اسلام نے پیش کیا ہے اور کہیں موجود علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اسے اپنے اشعار میں سمویا ہے کل مومن اخوتن اندر دلش مومن کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی کل مومن اخوتن اندر حریت سرمایہ آب و گلش آب و گل پانی اور مٹی پانی مٹی سے ہم بنے نا بندہ مومن کی سرشت میں اس کی مٹی اور پانی جس سے وہ بنا ہے اس میں حریت موجود آزادی ایک اللہ کی غلامی تمام غلامیوں سے نجات یہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات حریت کا یہ تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا کوئی نہ کوئی غلامی موجود ہوتی ہے بادشاہوں کی غلامی ہے یا جمہوریت میں اکثریت کی غلامی ہے جو اکثریت کی رائے ہوگی چاہے وہ غلط ہو وہ چلے گی اقلیت کی رائے نہیں چلے گی چاہے وہ صحیح ہو بندوں کو گنا کرتے ہیں تو نہیں کرتے ڈکٹیٹروں کی غلامی اور سب سے آگے بڑھ کر اپنے نفس کی غلامی ان تمام غلامیوں سے آزادی حریت سرمایہ آب و گلش شکے میں امتیازات آمدہ بندہ مومن جو ہے وہ انسانوں میں امتیاز کو اس برداشت ہی نہیں کر سکتا یہ کالا گورا مشرقی مغربی یہ اونچی ذات یہ نیچی ذات بآز اللہ اس سے آزاد کرنے والا پوری دنیا کی تاریخ میں صرف دین اللہ ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہمیشہ امتیازات ہوں گے کالے گورے کا امتیاز آج بھی امریکہ میں ختم نہیں ہوا ہے. اگرچہ قانونی دستوری اعتبار سے جتنی وہاں کوشش کی گئی اس سے زیادہ ناممکن ہے وہاں پر آپ کو معلوم ہے ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم مقدمہ بنتا ہے سزا ملتی لیکن قانون کا دل پر تو حکمرانی نہیں ہوتی قانون دل میں احساسات موجود ہیں وہ دل کے احساسات کو پھر کوئی ایمان کے ذریعے یہ یقین کہ تمام انسان چاہے کالے ہو گورے ہو شرقی ہو گرمی ہو پیلے ہوں کچھ بھی ہو براؤن ہو جنہیں کہا جاتا ہے براؤ سب اللہ کی مخلوق ایک اللہ پہ سب جا کے جڑ گئے اور سب آدم و ہوا کی اولاد ان سب کا باپ مشترک یا ماں مشترک یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ان دو چیزوں پر ایمان نہ ہو کہ اللہ ہے سب کا خالق اور ساری نوع انسانی آدم اور ہوا کے نسلی اور ڈاروڈ کے نظریے نے تو بانٹ دیا انسان کو اب ان کے درمیان کیا چیز مشترک ہے انسانوں کے درمیان کوئی چیز مشترک ہے ہی نہیں اسی طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت بھارت کو ڈیموکریسی کی میراج پر سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑا کارنامہ ہے انہوں نے جس طرح جمہوریت پر عمل کر کے دکھایا ہے حالانکہ بڑی لوگ لٹریسی پرسنٹیج ہے وہاں بھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پر لٹریسی پرسنٹیج زیادہ نہ ہو وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی انہوں نے چڑھا کے دکھایا جو موجودہ ہے لیکن اونچ نیچ کا فرق نہیں نکل سکتا براہمن اونچا ہے دل دلیت یا جو بھی وہاں پہ اچھوت کہلاتے ہیں شدر کہ تو نیچے تو ایک پڑھنے کا تو انہیں حق ہے ہی نہیں اگر چاہیے بہت وہاں بھی حکومت کی سطح پر بڑی کوشش ہوئی ہے لیکن اب بھی وہاں پر سب سے بڑے فساد جو ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہندو مسلم فساد وہاں سب سے بڑے نہیں سب سے بڑے فساد وہاں اونچی ذات کے ہندو اور نیچی ذات کے ہندوؤں ہیں سب سے بڑی پوری بستیاں جلا دیتے ہیں لوگ بھارت بندہ مومن جو ہے وہ تو ہے ناشکے مزم تھی آزاد آمدہ دے مصابات آمدہ انسان کی بندہ مومن کی سرشت میں مساوات ہے تمام انسان مساوی ہے پیدائشی طور کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں عورت اور مرد میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے دونوں اللہ کی مخلوق دونوں ایک ہی باپ سے دو ایک بہن بھائی ہے تو ایک ہی باپ کے نطفے سے اور ایک ہی ماں کی رحم میں پرورش پائی ہے. ہاں معاشرتی نظام میں ایک فرق ہے جیسا آپ کے دفتر میں انسان سب برابر ہیں لیکن چپٹاسی اور دفتر افسر برابر تو نہیں ہے یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں انتظامی معاملات میں فیملی کو اردی جال و وہ جو ہے ان کو کا اختیار دیا گیا ہے وہ نظام کو چلانے والے ہیں ہیڈ آف دی فیملی وہ مرد ہے شوہر ہے بریڈ ارنر وہ ہے روزی کمانا اس کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے تو اس حوالے سے بہرحال پہلی آیت میں نے آپ کو سنا انخوت دوسری آیت ول مو منو نا ول مومنا تو باس مومن مرد اور مومن عورت میں جو ایک دوسرے کے اولیاء ہے ولی ہے ولی کا اب لفظ جو ہے بڑا گمبیر لفظ ہے ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مددگار حامی پشت پنا یہ سارے الفاظ جمع کر لیجیے آپ تو ولی بنے گا تو نہ ول مو منو نا بعض اولیا اس سے پہلے ایک آیت میں آیا ہے المنافکون من مرد عورتیں وہ ایک دوسرے میں صحیح ہیں یعنی ایک ہی چیلی کے چٹے بٹے ہیں مرد ہو سے عورتیں مقابلے میں آیا ولمو منات بعض اولیا وہ ایک دوسرے کے اولیا ہے بلی ہے تیسرا سورہ معدہ کا مقام یہاں پہ ہزب اللہ کے اوساف بیان ہو رہے اللہ کی جماعت اللہ کی پارٹی کون سی ان کا ایک وصف تین تین میں ایک بیان کر رہا ہوں انما اللہ دیکھو مسلمانوں تمہارا ولی یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا اہل ایمان ہے اس دائرے سے باہر تمہاری ولایت نہیں جائے گی کافروں سے غیر مسلموں سے یہودیوں سے ولایت نہیں ہاں گھسنے سلوک ہو سکتا ہے جو ہمارے خلاف ریشہ دوانی میں مصروف نہیں ہے تو وہ یا ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کر سکتے سورہ ممتنا میں بڑی تفصیل سے آیا اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے خلاف کوئی مہاد آرائی نہیں کی ہے تم پر چڑھائی نہیں کی ہے تم سے لڑے نہیں ہیں تمہارے خلاف ریشہ دوانی میں مصروف ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ حسن سلوک اور ہے ولایت اور محبت یہ نہیں ہوگا ولایت اور محبت اللہ سے نمبر ایک رسول سے نمبر دو اور پھر اہل ایمان سے اندما ولیم اللہ و رسول رہو اور اگلی آیت میں پھر اس کا فن ہزب اللہ غالب اور جو اہل ایمان یہ تقاضے پورے کر دیں کہ اللہ ہی ان کا ولی ہے اور رسول ان کا ولی ہے اور اہل ایمان ان کے ولی ہے بس تو یہ لوگ حزب اللہ بن جاتے ہیں اور سن لو کہ حزب اللہ ہی بالآخر غالب ہو بھی تو یہ تو میں نے تین مقامات جو ہیں آپ کو حدیث سے دی اب آئیے جو حدیث کا پرانے مجید کے مقامات سے بعد حضرت ابو حرائے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاد فرمایا یہاں پر کچھ منفی احکام آ رہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اس کے برعکس بعد حادیث میں مثبت احکام آ. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ اس میں نہیں ہے لیکن میں چند سدی سے وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے نہ دیکھو آپس میں حسد مت کرو حسد اور تکب بدترین گنا ہے یہی دو مرض تھے جس سے کہ ازازیل وہ تو مقربین نے بارگاہ کا تھا بہت اللہ کا تقرب حاصل تھا اسے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مرائے کا تھا موللمکوت فرشتوں کا معلم تھا جن لیکن جنوں میں اور ملائکہ میں بہت کم فرق ہوتا ہے بعض اعتبارات سے ملائکہ نور سے پیدا کیے جن نار سے پیدا کیے گئے نار میں بھی تو ایک نور ہے نا روشنی ہے کے نہیں آگ جل رہی ہے تو روشنی ہوگی جبکہ انسان وہ ہم پڑھ چکے ہیں آب و گلش پانی اور مٹی کے ملغوبے سے گارے سے پیدا کیا گیا تین سے تو تین جو ہے وہ کسیف ہیں وہ نور وہ بھی لطیف نار بھی لطیف ہے اور ان کا یہ ہے کہ قوم کی وجہ سے یہ ازازیل نامی جن جو ہے یہ اپنی عبادت اور علم اس کے اندر اتنا بڑھا کے فرشتوں کے صفوں میں آ گیا اور ان کا بھی بال بن گیا لیکن کہاں مار کھائی ہے حسد اور تکبر یہ آدم کو یہ مقام کیوں دے دیا یہ تو میرا حق تھا حسد اور انا خیرو من ہو خلق پریمن خلق پہ من, من تین میں اس سے بہتر ہوں مجھے تم نے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا میں کتنے فائدہ کروں حسد اور کہاں سے کہاں گرا گراسالین ہو گیا یہی معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ محروم ہوئے حضور پر ایمان لانے سے بحثیتیں مجموعی چند لوگ لائے تھے ایمان عبداللہ ابن عبداللہ ابن السلام رسی اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے لیکن اکثر یہ ہوگی جی نہیں ہاں کے پہچانتے تھے یار کما یار فون ایسے پہچانتے محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. وہی حسد اور تکبر یہ نبوت تو ہماری جاگیر تھی آپ کو معلوم ہے تقریباً دو ہزار برس تک نبوت تو وہ میں رہی نا حضرت اساق سے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل میں تو نبوت تھی نہیں آئی نہیں آخری نبی آئے ہیں بس جا کر کوئی تین اندازات کے بعد وہاں حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق نبی ہیں ان کے بیٹے یعقوب نبی ہیں ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد موسا نبی ہیں ہارون نبی ہیں پھر چودہ سو برس تک اس کے بعد نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں نموت ہی رہی ہے ہر وقت کوئی نبی موجود رہا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے کانت بنو اسرائیل کا سوس ہومل بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات حکومتی معاملات انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے کا نبی اور خراب جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کی جگہ آ جاتا تو اس سے انہوں نے سمجھا یہ تو ہماری جاگیر ہے یہ کیسے چلی گئی ان امی میں کیسے چلی گئی یہ ان پڑھ لوگ نہ ان کے پاس نہ کوئی شریعت تھی نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی کچھ بھی نہیں تھی امیین وہ تو گھٹیا سمجھتے تھے ان پڑھ لوگ جاہل لوگ لہذا ہم ماننے کو تیار نہیں اور تکبر ہم نہ واہ باہو ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چاہیے حسد اور تکبر نے انہیں اس مقام پر پہنچایا اللہ تعالیٰ کے مبوض ترین قوم جو ہے وہ یہود ہیں اگرچہ اس وقت انہیں کچھ سہارا دلوایا ہے اللہ نے عیسائیوں کے ہاتھوں اور بڑی طلف بات کہہ رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ کا جو نیوکلس ہے اس کو سزا اور عذاب دلوائی جائے ان کے ہاتھوں بنو اسماعیل پر جو عذاب آنے والا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور وہ نیوکلس ہے امت مسلمہ کا بنو اسماعیل امین وہ نظیب آصف امین اور رسول اس کے بعد جو ہے ایرانی آ گئے ترک آ بربر آگئے ہندی آ گئے یہ پھر جیسے کہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایٹم کا اس کا ایک نیوکلیس ہے اور پھر جو ہے مختلف وہ دائروں کے اندر وہ الیکٹرانس جو ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں تو ہم تو الیکٹرانس میں سے ہیں نا وہ نیوکلس تو بنی اسماعی ہے ان کی زبان برابی کتاب ہے ان میں سے تھے محمد تو جو ان کے کرتوت ہیں وہ جا کر آج دبئی میں دیکھ لیجئے چاہے آپ عرب میں جا کے دیکھ لیں نماز روزہ ہے لیکن اس کے ساتھ کیا کچھ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے لہذا بدترین عذاب کے وہ مستعق وہ ہونا ہے ہال او کی طرح کا عذاب اور یہ میں نے بارہا سنایا ہے مولانا مینسل اسلائی صاحب کہا کرتے تھے اپنے علاقے کے بارے میں وہ راجدوت تھے وہ مشرقی یو پی کے علاقے سے کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی راجپوت نوجوان سے کوئی غلط بڑی کمینی حرکت سردر ہوتی تھی تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے کسی چمار کے ہاتھوں راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا چلو لیکن چمار کا جوتا پڑ رہا ہے یہ تو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری ایک تو تکلیف ہی ہو رہی ہے جوتے کی جو لگا ہے سر پر اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ان چماروں کے ہاتھوں جوتے پڑنے والے ہیں اربوں کے اوپر و ہوگا دور نہیں ہے تھرڈ ورلڈ وار دور نہیں ہے آپ کے اخبارات کے تفصیل پڑھتے ہو گیا میں تو پچیس برس سے کہہ رہا ہوں میری تو کتاب وجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل موجودہ امت ہمیں سابقہ امت بن اسرائیل ہے جنہیں ہٹا کر اور امت مسلمہ کو مقام دیا گیا اسی پر وہ حسب اور تکبر کی آگ میں جل رہے ہیں. لیکن موجود تو ہیں ختم تو نہیں ہوئے نا ابھی بہرحال لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اس میں اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ ایک چیز ہے جسے رشک کہتے ہیں وہ جائز ہے آپ کسی میں دیکھیں کہ بڑی خوبی ہے تو آپ اللہ سے کہیں اللہ مجھے بھی یہ خوبی عطا کر دیں اس میں کوئی حج نہیں کسی <تصفح> کو کوئی فضل حاصل ہوا ہے علم حاصل ہوا ہے تکوا زیادہ ملا اللہ مجھے بھی اس کے نقشے قدم پر چلنے کی اور اس کا اس کی مجھے بھی دینے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن حسد کرنا جلنا اس میں اور دل میں یہ رکھنا کہ یہ خوبی اس سے سلم کر لی جائے اور مجھے دے دی جائے یہ ہے کہ جو حرام مطلق ہے لا تاسدو ولا تناجشو اور ایک دوسرے کی بولی پر بولی دینا یہ مت کرو کوئی نیلامی ہو رہی ہے آپ بالفعل خریدار نہیں ہے لیکن خواب, خواب کو آپ نے بولی دے دی ہے اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ آپشن ہوتا ہے تو آپشن کرنے والوں کی طرف سے کچھ لوگ منمے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ قیمت اچھا اس کے بعد دوسرا جو اس سے زیادہ دے گا پھر ادھر سے ان کا کوئی آدمی بول پڑا اس نے اور اوپر دے دیا تو یہ جو ہے یہ بہت غلط ہے ہاں آپ ریئل خریدار ہیں تو ٹھیک ہے اپنی بولی دیجیے اسی طریقے سے کہا گیا ہے جیسے کہ ابھی آگے آ جائے گا وہ میں اسی وقت بیان کروں گا تو لاتا سلو ولا کا ولا کا ایک دوسرے سے بوس نہ رکھو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بہرحال قرآن مجید میں بھی آیا ان انگل خولتا باد لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی بیٹھتے ہیں دو شریک ہیں ایک کاروبار میں کوئی ایک شریک کو زیادتی کرنا ہے. بھائی ہیں ان میں کوئی بھائی دوسرے بھائی پر یادتی ہو جاتا لیکن جب یہ ہو تو اس کو اسی چیز سیٹل کر لو اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی جب مسلمانوں میں ایسا معاملہ ہو انوتون فاصلے جب تمام اہل ایمان بھائی ہیں تو آپ نے دو بھائیوں کے ماں بہن سلاح کرا دیا جب معاملہ ختم ہو جائے تو پھر دل پہ اس کا کوئی میل اب باقی نہ رہے یا یہ کہ آپ معاف کر دیں آپ شوریہ تو اللہ میں نے معاف کیا اس نے مجھ پر زیادتی کی میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دیں دل صاف کر دیں. جیسا آیا ہے قرآن مجید میں سورہ حش میں بلا تلفی قلوب اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی صاحب ایمان کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے تو یہ ہے بلا تباغ بہ حمت رکھتے ہیں بلا تباب ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو جب آپ کی دوستی ہوتی ہے تعلق تو آپ رو در روح ہو کر بات کرتے ہیں اور کسی سے آپ کو کوئی مغز ہے کوئی دشمنی ہے تو آپ نے دیکھا آ رہا ہے تو آپ نے پیٹھ موڑ لی کسی مسلمان سے ڈبر پیٹھ کو کہتے ہیں ددام چنانچہ وہاں سورہ رہے میں کہا گیا ہے کہ وہ متقابلین جنت میں تمام احل ایمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے سامنے کیونکہ غل نکل گیا اب وہ آمنے سامنے بیٹھے غل ہوگا تو پھر آپ روح موڑتے ہیں پیٹ کرتے بلا چلا برو ایک دوسرے پہ پیٹ مت دکھاؤ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو مالا باس کال بے باس اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پر سودا کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے اب آپ جا کر آگے بڑھتے اس سے زیادہ قیمت آفر کر دیتے ہیں نہیں تم انتظار کرو اگر تو ان کی بہ ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو پھر تم کو یہ نہیں اسی طریقے سے آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی رشتے کی بات چل رہی ہو تو اب وہاں آپ رشتے کی بات نہ کریں جب تک کہ وہاں فیصلہ نہ ہو جائے وہ رشتہ ہو گیا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں یہ آپ کے جذبات ہونے چاہیے اہل ایمان کے لیے اگر کسی وجہ سے نہیں ہوا تب آپ اگر سوال ڈالنا چاہتے ہیں رشتے کا پاپ کر سکتے ورنہ نہیں میں باز میں اسی طریقے سے یہ بھی روکا گیا ہے کہ رشتہ جہاں کہیں طے ہو رہا ہے جب بات چیت چل رہی ہے تو بیچ میں مت آ کر اپنا رشتہ پیش موت کروکلو عباد اللہ اخوانہ یہ ہے ان تمام چیزوں کی جو روح رواں ہے اب دیکھیے چھوٹے سے جملے میں اس کو میں کہوں گا وہی جواب الکلم قولو عباد اللہ اخوارہ سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی سب اللہ کے بندے ہو گئے سب برابر ہو گئے تمیز بندہ آکا فساد آدمیت ہے یہ کیا ہے یہ حاکم میں یہ محکوم ہے کوئی حاکم میں کوئی محکوم ہے جب سفیر آیا تھا ایران کا مدینہ منورہ میں چلا پھرا ادھر, ادھر ادھر کہیں کوئی محل نظر نہیں آیا انہوں نے پوچھا مسلمانوں ملکو کن تمہارا بادشاہ کہاں ہے جواب کیا ملا لہسن ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے بلنا امیر ہاں ہمارا ایک امیر ہے صاحب امر ہے بھئی وہ کہاں ہے کوئی اب تو محل نظر نہیں آیا کہ نہیں وہ اصل میں ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے انہوں نے بہت تلاش کیا لوگوں نے نہیں ملے اب ہمارا وہ امیر جو ہے گیا تلاش کرنے کے لیے خود تو یہ میرا اضافہ ہے کہ کسی شخص کو اس نے ساتھ لیا ہوگا جو پہچان تو سکے کہ عمر کون ہے اور ڈھونڈ نکلا وہ تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی دھوپ کی تمادت سی حضرت عمر تھک گئے تھے اوٹ کہیں ملے نہیں تھے تو اس کے بعد آپ ایک درخت صاحب اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں نہ کوئی گارڈ ہے نہ کوئی محافظ ہے نہ کوئی کچھ تب اس نے کھڑے ہو کر کہا اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں خون چوستے ہیں اپنی رعایا کا انہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ کبھی کوئی کہیں بغاوت ہو جائے کہیں کچھ اور ہو جائے لہذا انہیں تو پھر گارڈز کی ضرورت ہے اپنے محل کی فصیل اونچی سے اونچی رکھتے ہیں یہ بات اس نے کہیں تاریخی بات نہیں تو عباد اللہ سب کے سب بن, جا, بن جاؤ اللہ کے بندے اخوان آپس میں بھائی بھائی کلو مومن اخوتن اندر دلش ان نمن مومنو نہ اخوتن المسلم اخل مسلم اب یہ مثبت باتیں شروع ہو گئے. ہر مسلمان ہر دوسرے مسلم مسلمان کا بھائی ہے یہ شرح ہو گئی اس کی کہ ان نمن مومنو اخوتن یہاں مومن سے نیچے اتر کر مسلم کی بات ہو رہی ہے اب ایمان کا درجہ تو بہت اونچا ہے کم سے کم نچلا درجہ جو اسلام اس میں بھی سب کے سب ایک دوسرے کے جو مسلمان ہیں المسلم مسلم ہر, مسلم ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان, مسلمان کا بھائی ہے لا یزلم ولا یق ولا ہوا نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے جب وہ آپ کا بھائی ہے ظلم کیسے کریں گے ولا یکس کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے یعنی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا کہیں اس پر زیادتی ہو رہی ہے تو ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی اس کی حمایت کرتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں ہو جاتا اپنی جان بچا کر کہ مجھے کیا ہے جی نپٹے اپنا معاملہ خود میں خامخواہ جو ہے کسی ایک کی بات کروں گا دوسرا میرا دشمن ہو جائے گا یہ انڈیفرنس ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی دو بھائیوں میں جھگڑا ہے اور سگے بھائی بھی ساتھ کچھ دینے کو تیار نہیں کسی کا بھی بھائی ٹھیک ہے نپٹو خود ہم بیچ میں آنے کو تیار نہیں قرآن میں فرمایا گیا نہیں تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان سلا کراؤ جھگڑا تو ہو سکتا ہے, ہر وقت ہو سکتا ہے کب نہیں ہوگا سلا کراؤ فاصلہ ہوں میں نہ کراؤ تو فرمایا لا یز ولا یس ولا ہوں اب اسے حقیر نہیں سمجھتا اب حقیر سمجھنے کی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں کوئی غریب ہے آپ امیر ہیں آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں آپ عالم ہیں وہ بےچارہ نہ خواندہ ہے پڑھا ہوا نہیں آپ اپنے آپ کو آلہ اس کو کمتر سمجھ لیں کیا پتا اس کے دل میں اللہ اس کی محبت کی اللہ اس کے رسول کی محبت کتنی ہو آپ کی محبت سے زیادہ ہو اللہ کے یہاں کا کیا وہ کام ہوگا آپ کو اگر اپنے علم کے اوپر گرا ہو گیا زوم ہو گیا تو آپ کا تو سب زیرو سے زیرو کھا کے زیرو ہو جائے گا اگر تکبر آ گیا سارا علم سارا فضل سارا تقوی ساری نیکی زیرو زیرو سے زیرو آپ کو معلوم ہے ریاضی کا مسئلہ بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرور کھائے گی تو زیرو نفی ہو جاتی کسی کو حقیق نہ سمجھ اور ہم حدیث پہلے پڑھ چکے کیا پتا آج تو میں دین پر ہوں صحیح راستے پر چل رہا ہوں کل کیا ہوگا میرے ساتھ کیا پتہ کس گڑھے میں پاؤں گر جائے اور پھر جو ہے شیطان پیچھے پیچھے لگ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے اور کیا پتہ کل اسے اللہ ہدایت دے, دے یہ سرخر ہو جائے یہ حدیث سب پڑھ چکے یہ بس کا کیسا ہوتا ہے ایک آدمی گنا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور جھرنوں کے درمیان بارش بھر کا فاصلہ دے گیا پھر اس میں تبدیلی آئی اللہ نے اسے ایمان دیا نیک عمل کیا اس کی موت ہو گئی وہ جنت میں گیا اس کے بارے ایک برائے نیکی کرتا کرتا رہتا رہا کرتا رہا کرتا رہا رہ رہ. یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا پھر کوئی بھپتا ایسی پڑی کہ وہ ایمان اس کا زائل اور وہ گندگیوں میں وہ وبتلا ہو گیا جیسے سورہ سور عراف میں بلام بن بابورہ کی بات ہے جس کو کہا گیا اللہ جی آتے نا ہم نے اپنی آیات ادا کی تھی صاحب کراوت بزرگ تھا بہت بڑا عالم تھا لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس مقام سے جو گرا ہے تو اسفر صافرین میں پہنچ گیا کیا پتا اور وہ جو ہمیں خراب نظر آ رہا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے اپنے لیے اللہ تعالی سے ہمیشہ استقامت کی اللہ ہدایت کو نے دی ہے اس پر استقامت دیتا تھا بلا یا اسے حقیر نہ سمجھے کسی مومن اتوا ہاں ہونا اب یہ پھر جواب القالب میں سے تقوی کا ہمارا تصور کیا ہے ایک خاص نقشہ ہے خاص لباس ہے خاص مضاک ہے داڑھی بھی لمبی ہے اور اوپر عمامہ بھی ہے اور جو ہے وہ شلوار یا جو بھی ہے پائجامہ وہ بھی تخنوں سے اوپر ہے یا تہبند ہے تو وہ بھی نساخ تک ہے وغیرہ وغیرہ ہم اسے کہیں گے متقی اصل تقوا یہاں کیا پتہ اس کے اندر ان چیزوں پر ریاکاری موجود ہو تو ریاکاری کاری بھی وہی زیروں سے ضرب دے کر ہر شے گزرا کر بلکہ اسے تو شرک فرمایا منصل یورائی فقت اشرکا و من ساما یورائی اشرکا و من تصدہ یورائی فقت جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے خیرات دی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا شرق. تو اس اعتبار سے یہاں ہے اصل نیت. جب تک کسی نیک اعمال کا صلہ صرف اللہ سے درکار نہیں اگر آپ کو دنیا میں کوئی اس کا مقصود ہے تو گئے زیرو شہرت مطلوب ہے عزت مطلوب ہے دولت مطلوب ہے تو زیرو ہو جائے صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جگہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ یہ دو بنیادیں ہیں نیت کی پھر باقی اس کی عملی شکل کیا ہوگی وہ ایمان بل سالت سے معلوم ہوگی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے وہ عملی حیولہ جو ہے نیکی کا کامل مجسمہ نیکی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں یہ دیکھو کیا چیز کتنی ہے نیکیوں میں بھی ایک تناسب ہونا چاہیے اگر ایک نیکی جو حد سے آگے بڑھ گئی تو غلط ہو جائے گا وہ بدی میں بھی شامل ہو جائے گی جائے. آپ روزے رکھتے جا رہے رکتے جا رہے روز روزہ رکھ رہے ہیں یہ نہیں روک دیا گیا اسے بلکہ یہاں تک فرمایا ما سام من منسام دہر جو شخص روزانہ روزہ رکھتا اس کا کوئی روزہ نہیں لا ما سامت نہیں روزہ رکھا کسی نے منسامت دھر جو ہمیشہ روزہ رکھا کیوں بڑی معقول بات ہے روزانہ اگر روزہ رکھتے تو گویا کہ آپ نے کھانے کے اوقات بدل دیے بس اب آپ کو دن میں بھوک لگے گی نہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کا نس بھی جانتا ہے مجھے تو سہری کے وقت ملے گا اور شام کو ملے گا تو اس کے اندر طلب ہوئے گی نہیں وہ تو عادت بن گئی آپ کی نا شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا عبادات کی جو آفتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ عادت بن جائے جب عادت بن گئی تو پھر اس کا وہ آج کو سواب نہیں رہتی یہ بڑا علیحد حسن اٹھتا ہے اس وقت نے کیا عائشہ صاحب کے حوالے سے تو اتوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا وہ یو شیر و الاسدی سلا سمرات اشارہ کرتے رہے اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اتوا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا, اتقوحا ہونا بے حسبرین شرح تیرا اقا المست کسی انسان کے شریر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے بلا یہ تیرو تو پہلے آ گیا تھا لیکن یہاں اس کے اندر زور ایمفیس کے لیے کسی شخص کے شر کے لیے شریر ہونے کے لیے اس کو برا بنا دینے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیقت حقیقت سن کل مسلم اگل مسلم حرام ان و ہو مال ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرمت ہے اس کی جان کی بھی اس کے خون کی بھی اس کے مال کی بھی اس کی عزت کی بھی ہر مسلمان کی جان ہر مسلمان کا خون ہر مسلمان کی عزت ہر مسلمان کا, ہر مسلمان کا مال آپ کے لیے حرام ہر دوسرے مسلمان کے لیے حرام اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے اس میں کوئی حق تلفی نہ کی جائے تو یہ حدیث جو ہے یوں سمجھیے کہ اخلاقیات کی تعلیم میں نہ جاب حدیث, حدیث ہے جو معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں جو باہمی مواقع ہونی چاہیے قوت فریٹرنیٹی ان اس کو کہتے ہیں فریٹرنیٹی اور تین اصول دنیا میں آج مانے جا رہے ہیں بیسک چیزیں کیوں ہیں ماسٹر کے لیے فر فریڈم اینڈ اکویلٹی مساوات آزادی، آزادیت اور اخوت یہ دو چیزیں چناتے انہی تین چیزوں کا اقرار کیا ایج جی ویلز نے حضور کے بارے میں حالانکہ وہ شاطی میں رسول ہے اس نے حضور پر بہت شدید رقیق حملے کیے جیسے روشنی نے کی ہے ویسے کی ہے اس نے اس کی تاریخ انسانی پر تاریخ عالم پر دو کتابیں ایک چھوٹی ہے شارٹ شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک ذرا بڑی ہے ایک کونسائز ہسٹری دی ورلڈ اس دوسری میں کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر جو چیپٹر حضور کا ہے تو اس میں حضور کی شادیوں پر یہ ساری چیزیں جو ہے جس پر کہ گند اچھالتے ہیں یہ لوگ لیکن جب آیا ہے آخری حصے میں اور خطبہ حجت الوداع کو پیش کیا اس نے جہاں حد فرما الربی ولا الا بالتقوی کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت ہے کون زیادہ متقی ہے آکرام کو خلقناکر ہم تم سب کے خالی اور ایک مرد ایک عورت سب تمہیں پیدا کیا جاننا تم شو قبائل تعارف تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ کون ہے کس قبیلے کا ہے کہاں کا رہنے والا ہے شکلیں مختلف بنائی ہیں دیکھتے ہی سمجھ جاؤ یہ جاپانی چلا رہا ہے یا چینی ہے یا یہ افغان چلا آ رہا ہے یا یہ پاکستانی ہندوستانی کو چلا آ رہا ہے تو یہ ساری اس لیے ہے تعارف پہچان کو یہی جو ہے پھر آ کے اس جملے کو کوٹ کر کے کہتا ہے آل دو دی سرمنس آف ہیومن فریٹرنٹی فریڈم اینڈ اکویلٹی و سیٹ بفور نظرت بٹ اٹ مسٹ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسط کہے گئے اور عیسائی ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ جائے ولادت ہے وہ ناصرہ گاؤں تھا تو اس لیے مسیح ناصری کہلاتے جیزت و نذرت اگرچہ ان کے ہاں بھی بہت سے واسط تو ہیں انسانی حریت کے اور مساوات کے اور اخوت کے لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اگرچہ یہ نوٹ کر لیجیے کہ بدقسمتی سے اب ایچ جی ویلس کو مرے بہت عرصہ ہو گیا اس کے بعد کتابوں کے ایڈیشن آتے ہیں تو پھر ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں یہ جملہ نکال دیا ہے آج یہ حلق سے اب اتر نہیں رہا یہ سچی بات جو ہے ایچ جی ویلس کے حوالے سے لوگوں کو کیوں معلوم ہو گیا لیکن یہ کہ کہیں آپ سمجھیں جا کر تلاش کریں اور وہ نہ ملے آپ اگر کسی لائبریری سے پرانا ایڈیشن اس کا حاصل کریں تو آپ کو جملہ مل جائے گا اب نکال دیا گیا آل دو درمنس آف ہیٹی Freedom and equality were فریڈمٹیڈ واز محمد نہ عیسا کر سکا نہ کوئی نہیں کر سکا فرسٹ انسٹری اسٹیبلش سوسائٹی بیسڈل یہ ہے اصل میں اور اسی پر قائد اعظم کے جو جملے آپ کو ملتے ہیں ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں ایدے حاضر میں اسلام کے اصول و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے دیش میں ایک مساوات کا تصور امریکہ کا بھی ہے مرد اور عورت بالکل برابر یہ اسلام کا تصور مساوات نہیں ہے مرد اور عورت ویسے برابر ہیں جو ہیومن ڈگنیٹی ہے آنر ہے دے شیئر اٹ اکول لیکن مرد جب شوہر ہو گیا اور بیوی جب جو عورت بیوی اب وہ برابر نہیں ہے بیوی بی بی بی بیٹی کا حق اور بیٹے کا حق وراثت میں برابر نہیں ہے بیٹے نے مہر دینا ہے شادی کرنے کے لیے بیٹی کو مہر ملنا ہے شادی پر بیٹے نے کنبے کو سپورٹ کرنا ہے بیٹی تو ڈائبلٹی ہوگی اپنے شور کی تو اس میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بالکل حق نہ ہوتا عورت کا تب بھی ٹھیک تھا منتقی تھا اسلام کے پورے معاشرت کے نظام کو دیکھتے ہوئے ساری معاشی ذمہ داری پر ہے عورت پر تو نہیں ہے شادی کر دیے تو مرد بہر دے گا عورت تو لے گی لیکن اللہ نے یہ کیا کہ نہیں نصف بیٹے کے مقابلے میں نصف دیا تو وہ جو ٹوٹلی totally اکویلٹی ہے ایک دور ایسا آیا تھا یونیسیکس ڈریس ایسا دماغ جس میں پتہ ہی نہ چل سکے یہ مرد یا عورت ہے یہ یورپ میں بہت عام ہوا تھا جس زمانے میں یہ ایک خاص تحریک چلی تھی ہپی Hippies. تو وہ بڑے گندے میلے کچیلے بھی رہتے تھے کوئی نہیں سمجھئے اینٹی سوشل ان کے اندر یونی سیکس ڈریس تھا تو اس حوالے سے اسلام نے مساوات دی ہے لیکن اس کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں یہ مساوات نہیں ہے یہ تو ظلم ہے ایک وزن آپ نے اٹھانا ہے کوئی لے کے جانا ایک بچہ ہے ایک جوان ہے آپ دونوں کے سر پر برابر وزن ڈال دیں گے تو یہ انصاف ہے برابری غلط ہو جائے گی اسی لیے عجیب بات ہے یہ قرآن نے انصاف کا لفظ استعمال بھی نہیں کیا عربی کا لفظ ہے انصاف نصف نصف کر دینا نصف نصف انصاف نصف باب افعال قرآن میں آئے نادیش میں آیا جسے ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں عدل اور قسط کے الفاظ آئے تلازو کے اندر اگر ایک بازو اس کا جو ہے جہاں سے آپ پکڑ رہے ہیں ادھر چھوٹا ہے ادھر بڑا ہے چھوٹے والے میں زیادہ وزن ڈالیں گے اس کے بسبت تب وہ ترازو سیلی رہے گی تو عورت پر زیادہ وزن ڈال دیں گے اگر آپ نے مرد کے برابر اس سے بڑا ترم کوئی نہیں آج مظلوم ترین جو ہے عورت آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی بہرحال میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں حدیث آپ کو سنا دوں صرف سنا ہی سکوں گا ایک حدیث ہے متفق علیہ حضرت ابو سے رسی اللہ تعالی المن کل بنیا نے یشد واگ ہو باغا مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اب یہ دیواروں میں آپ کو معلوم ایٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں مضبوطی سے اور دیواریں اگر دیوار اکیلی ہے ادھر کوئی دیوار نہیں ہے تو آپ کو کچھ سپورٹ ادھر دینی پڑ جاتی ہے لیکن یہ کہ اگر یہ چاروں طرف سے دیواریں جو ہے یہ آکر کر جڑی ہوئی ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے چھت ہے جو دیواریں وہ سہارا دے رہی تو اسی طریقے سے مختلف تو ہو گے لوگ لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک عمارت اس کے انصاف دوسری حدیث بھی متفق ہونے والے حضرت نعمان ابن مشیر سے رضی اللہ تعالیٰ مسل المنینا فی تو مسئلہ جسد کے مثال تراہ ایک دوسرے سے مبتت مبت محبت اور تراہ میں ایک دوسرے پر رحم کرنا بالکل ایک جسد کے بارے ہے اس سے بری مثال ممکن نہیں جسد کے بعد میں فرمایا اس کا ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اب یہ کہ آنکھ دکھ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے رڑک ہو رہی ہے تو باقی جسم جو ہے دوا کرو آنکھ کو میں تو سوں گا یہ <تصفح> ایک آنکھ جاگے نہیں سارا جسم جو ہے وہ جاگتا ہے اور بخار ہوتا تو پورے جسم کو ہوتا ہے انفیکشن آپ کی یہاں ہوئی ہے اس انفیکشن سے جو سیور آئے گا وہ پورے جسم پر ہوگا تو اسی طریقے سے اہل موم اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے تیسری حدیث بطفقنالا علیہ عبداللہ ابن عمر سے یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھ بھی لی ہے اس کا حصہ المسلم و مسلم لا يظلمه ولا و لا مسلمان کا مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے حوالے کرتا ہے جو چاہو کرو اس کے ساتھ ومن فرج عن مسلم فر رج اللہ اور جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی تکلیف اور اس کے دکھ کو اس دنیا کے اندر رفع کرتا ہے اللہ تعالی اس کے آخرت کے دکھوں میں سے کمی کر دے آپ پر سختی ہے کسی نے آپ کی مدد کی اللہ اس کی مدد کرے گا اور قیامت کی سختیوں میں سے اگر کسی کا وہ حقدار بنا ہوا تھا تو اسے اسے بچا لے گا وہ ستارا مسلم سترہ اللہ قیاب اور جس کسی نے مسلمان کو لباس پہنایا اور یہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا بھی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے ایپ کو چھپانا یہ بھی ہے اور کوئی اگر کسی کے پاس لباس نہیں تو اس کو لباس دے دینا یہ بھی ہے تو اللہ تعالی ستراہ اللہ یوم القیامہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے لباس عطا فرمائے گا اور امام بخاری کی ایک حدیث حضرت انس سے انصر سرخا کا ظالم بنواؤ مسلم اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو مسلوم رجل ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کے اللہ رسول اذا کانا ظالمن میں اگر بھائی میرا مسلوم ہے تو, تو میں مدد کروں گا لیکن اگر میں دیکھوں کہ وہ ظالم ہے تو میں کیسے مدد کروں اس, کی؟ سنجھے قالا او اس کو روک دو ظلم سے یا منع کر دو فین نظالے کا نفر ہو یہی اس کی بدد رہا. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث نبدی کی ان تعلیمات پر بھرپور طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی فصل اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی محمد البارک وسلم